سب سے سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سلمان تاثیر کا جس نے بھی قتل کیا ہے وہ اس کا انفرادی فیل ہے کوئی ہماری جماعت کا فیصلہ نہیں کہ وہ ہمارے پاس آیا ہو اور ہم سے فتوا لیا ہو اور فتوا لینے کے بعد میں اس کو قتل کیا ہم مہینے بھر سے جلسوں میں حکومت سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے مسئلہ بڑا حساس ہے اس کو آپ عام مسئلے کی طریقے سے نہیں سمجھیں ورنہ آپ نے اگر اس میں کوئی تردد کیا یا دیر کی پھر کوئی نہ کوئی علم و دین پیدا ہو جائے گا لیکن ہماری بات حکومت نے مانی نہیں اور واقعہ ہو گئے جو نہیں ہونا تھا عدالت میں جاتا وغیرہ لیکن اس نے کوئی ہم سے فتوا نہیں لیا مولانا اس کو مارنا ہے یا نہیں مارنا تھا ہم کہا اچھا اس کو جا کر کے مار دو یہ ہم نے فتوا نہیں دیا ایک بات تو یہ سمجھ لیا اب رہا یہ کہ خود اس نے اپنی موت کے اسباب خود پیدا کیے آپ پنجاب کے وزیر قانون کا بیان پڑھ لیں اس نے بھی کہا کہ بھائی اس نے خود ایسے حالات اور معاملات کی اب تو یہ چینل والے اور اخبار والے ہم سے مت پوچھیں آپ کیا ہوا اب آپ خود بتائی اس لیے کہ آپ کی پارٹی کا وزیر قانون یہ کہتا ہے کہ یہ سیاسی قتل آپ کی پارٹی کی نشر و اشاد کی سیکرٹری کہتی ہے کہ یہ سیاسی قتل آپ کے پنجاب کے سینئر وزیر یہ کہتے ہیں یہ سیاسی قتل جب آپ خود کہہ رہے ہیں یہ سیاسی قتل ہے تو مولوی سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ سیاست میں تلاش کیجئے جائیے کیا سیاسی قتل ہوا آپ ان سے پوچھیں کیا مسائل ہوئے یعنی سیاسی قتل کا مطلب یہ ہے یا تو نواز شریف نے مروایا شہباز شریف نے اس کو مروایا تو اس کو مروانے والے تو راو لفظ صاحب تھوڑی لیں آپ ان سے حساب اپنا سابق وزیر قانون جس کو میں بھی جانتا ہوں جس کا نام اقبال حیدر بے نظیر کے دور میں وہ وزیر قانون تھا اس نے ٹی وی میں ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ پیپل پارٹی نے یہ کہہ کر اپنے پیر پہ, پہ کولہاڑی مار لی کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا سیاسی قتل ہے جب سیاسی قتل ہے اب آپ اس کو جو ہے وہ اس کو تلاش کیجیے آپ پھر جب کوئی مسئلہ عدالت میں زیر بحث آیا پہ گفتگو کرنا مناسب نہیں اب عدالت اس کو طے کرے گی کہ اس کو پھانسی ہوگی یا اس کو ہوگی جو کچھ بھی ہو لیکن یہ بات تو ہے آپ نے لیٹسٹ خبروں میں دیکھا پانچ سو وکلا نے دستخط کر کے اپنا وکالت نامہ داخل کیا اس کا الیکشن لڑنے کبھی پاکستان کی تاریخ میں 500 سو وکیل نے کوئی مقدمہ لڑا نہیں اب وہ اسباب کیا ہیں وہ اسباب یہ تھے کہ جب آسیا بی بی کو پھانسی کی سزا سنائی سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ سزا کسی مولوی نے نہیں سنائی ہمارے کسی قاضی کسی نے نہیں سنائی سیشن کورٹ نے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی کی جائے یہ کی جائے رہی بھائی آلریڈی اس میں تبدیلی ہو چکی بہت پہلے اور تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ سزا موت موقف کر دی جائے تبدیلی کا مطلب اس میں یہ ہوا کہ جیسے سزائے موت مفتی صاحب آگے آ جائیے مولانا کو یہاں لے آئیے سزائے موت جب کوئی سنائی بیٹھے بیٹھے بیٹھ آ جائے جب سیشن جج سزائے موت سناتا ہے تو اس کو سزائے موت دے دی جاتی ٹھیک ہاں اگر وہ کچھ مالدار آدمی ہے مقدمہ لڑنے کے نہیں یہاں مقدمہ لڑ سکتا ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا جائے ہائی کورٹ اس کو رہا کر دے ملزم چھوٹ جائے گا اور ہائی کورٹ نے اگر سزائے موت کو بحال رکھا اب سپریم کورٹ موجود سپریم کورٹ نے بھی اگر سزائے موت دے دی اس کے بعد پھر صدر کے پاس اپیل میں جاتا ہے. یہ سارا سسٹم ہے اس میں امینڈمنٹ یہ آئی کہ جب سیشن کورٹ سزا دے دے تو سزا سناتے اس کو پھانسی نہیں لگی بلکہ سیشن جج اس سارے مقدمے کو ہائی کورٹ بھیجے گا کہ دوبارہ اس کی جان پڑتال کرے کہ عدل کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے اگر عطل کے تقاضے ہائی کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ پورے ہو گئے اس کو او کر دے گا اس کو سزائے موت دے دی جائے کہیں سکم دیکھے گا اس کی نشاندہی کر کے دوبارہ سیشن بھیجے گا اب اس مقدمے کو دوبارہ سنے اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کو پھانسی ہوتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا اس نے گستاخی کیونکہ کیا یہ ہمارے کورٹ جو سیشن لیول کا ہے پنجاب کورٹ کیا اس نے عدلی تقاضے پورے نہیں کیے اندھے بیٹھے تھے لوگ یا گواہوں کی گواہی نہیں لی کیا بلکہ ہماری اطلاعات یہ ہے اس نے اعتراف جرم بھی کیا کہ یہ الفاظ میں نے کہیں اور اس پر اس کو سزا دی گئی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا ہائی کورٹ جاتے آپ پھر سپریم کورٹ جاتے وہ بھی اگر سزا موت کو برقرار رکھ پھر اس کے بعد اپ صدر سے اپیل کرتے کہ وہ رحم کی اپیل کریں کہ وہ اگر اس کو چھوڑے بہرن قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ کسی کو سزا موت ہو تو وہ اس کو چھوڑ دیا جائے لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس کو صدر نہیں چھوڑ سکتا اکبر بادشاہ بہت ہی بے روی کا دور تھا اپنا اس نے ایک دین الگ بنا لیا تھا جس کو دین ال کہتے تھے معذ اللہ ہم تو اس کو دین الہی نہیں کہتے بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں اکبری دور یعنی اکبری دین اکبر کے دور میں بھی ایک حضور علیہ السلام کے گستاخی کا کیس آیا اور اس نے بادشاہ سے اپیل کی قاضی جو زمانے کا تھا اس نے سدائے موت سنائی بادشاہ کبر رحم کی اپیل جب گئی اتنا بگڑا ہوا بادشاہ اکبر اس نے اس سزا کی توسیع کی کہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا اس لیے کہ حضور کی شان میں گستاخی کی گئی اب آئیے اس میں ہمارا نقطۂ نظر کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے اب قانون کی زبان میں آپ آئیے ایک ہوتا ہے قاتل یا مجرم ایک ہوتا ہے اس کا معاون اب میں آپ کو اردو میں ترجمہ کرتا ہوں ایک شخص کو قتل کرنا ہے جس کا نام عبداللہ اللہ تصور کر نہیں جانتا وہ پستول لے کر کے آ جاتا لوگوں سے پوچھتا ایک ہی بات ایک آدمی کہہ کہ یہ عبداللہ اللہ اس طرح نشاندہی کر اور وہ اس کو گولی مارتا تین سو دو میں دونوں کی ایف آئی آر کٹے گی ایک تو ہے جرم اور ایک ہے اے جرم یہ بالکل واضح ہے تازی رات پاکستان پوری پڑ لیپ جرم بھی جرم ہے کہ اس نے اشارہ کر کے کیوں بتایا یہ ہے یا کسی نے کہا اس کو میں جان سے مارنے والا لیکن کچھ ہے نہیں ایک نے اپنی پستول نکال کے دی لو بھائی ہماری خدمات حاصل کر اس نے اس کی پستول سے مار دیا اب کیا ہوگا تیرہ ڈی دونوں پر لگے گا اور تین سو دو میں دونوں بند ہوں گے اب آگے عدالت جانے اور اس کا کام جانے اس نے کیا, کیا؟ جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کی۔ گورنر رولس کے مطابق ایک مرکزی وزیر کا پروٹوکول رکھتا یہ اس خاتون سے ملنے جیل میں چلا گیا اور اپنے بال بچوں کو لے کر گیا اپنی بیوی کو لے کر گیا اور باضابطہ بڑی شفقت مہربانی اس کے سر پر ہاتھ رکھ یعنی کتنی ہمدردی اور سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہیں اپیل بنائی اور صدر صاحب کو دی اور کہا کہ میں صدر سے اس کی اپیل منظور کراؤں گا تاکہ یہ رہا ہو جائے ایک بیان اس کا موجود ہے جو ابھی قتل کے کچھ دنوں کے بعد بھی اس کو ریپٹ کیا گیا ہمارے جیسے کچھ لوگ اس کو سمجھاتے تھے ہمارے علماء نے اس کو سمجھایا تو اس نے کیا کہا پتا ہے آپ کہنے لگے کہ ان علماء کو میں اپنی جوتی کے نوک پہ مارتا ہوں علماء حقانین یہ ایک الگ کفر ہے کہ جو علماء حق ہیں جو نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کی حدیث اور ان کا دین بیان کرتے ہیں اس کو کوئی آدمی یہ کہے میں اس کو جوتی کی نوک پہ مارتا ہوں اور وہ کیا کہہ رہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جس نے توہین رسالت کی اس کی آپ احت مت کر پھر اس کے بعد ایک جملہ اس نے یہ کہا کہ ٹو سی جو ہے یہ کالا قانون تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو جب کالا قانون کہا کوئی نہ کوئی سر پھرا تو کڑا ہو جائے تو اس کے بعد وہ ہوا جو آپ نے تمام اخبارات میں اور ٹی وی میں ملاحظہ فرما اور اب بھی یہ میڈیا والے بک بک کر رہے ہیں یہ کالا قانون ہے یہ قانون ہے وہ قانون ہے اب سمجھتے ہیں کہ ہی بہت بڑا ظلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی قتل کی سزا پر پوری امت کا اجماع جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کے توبہ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے فلاں فلاں عبارت سے پتا لگتا ہے کہ اس کی توبہ آلہ فاضل بریلی فتا و رضویہ چھٹی جیل سفا نمبر سینتیس سو اڑتیس فرمائی علما جون پور کا فتویٰ نقل کیا جس میں یہ, یہ اقوال نقل کی ہے کہ جو حضور کی گستاخی کرے اس کی سزا موت ہے یہ کس کس کی رائے امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن ہمبل امام محمد امام ابو یوسف اور سفیان سوری امام ظفر ردوان و علی مجمع ان سب کا فتویٰ یہی ہے کہ جس نے گستاخی کی اس کی سزا سوائے سزائے موت کے نہیں ہو سکتے پھر فیڈرل شریعت کورٹ میں مقدمہ چلا جس کی پیروی کی ایک بہت ایکسپرٹ وکیل ہے سپریم کورٹ کا جس کا نام محمد اسماعیل قریشی ہے فیڈرل کورٹ نے بھی یہ تجویز کیا کہ جس نے بھی حضور کی گستا کی اس کی سزا سزائے موت سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اب اس قانون کو جو اللہ اس کے رسول کا کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ انسانوں کا بنا ہوا قانون ارے بناتے تو انسانی انسانی کرتے مگر جب یہ پتا لگ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے اس قانون کا اگر کوئی کالا قانون کہے کا وہ آدمی قابل تعدب ہے یہ ہے اس کی مختصر سی تفصیل اور کیا ہے جناب بتائیے